جو مسجد میں پرانے پنکھے پانی کی موٹر پرانی ہوتی ہیں کہ اس کا اسکریپ کا مال جو ہے بیچ کر اس کا پیسہ سی مسجد میں لگایا جا سکتا ہے ہاں اس میں اصل میں فقہ نے تو منع کیا کہ مسجد کا کوئی سامان بیچا نہ جائے نہ کرائے پہ دیا جائے متاخرین میں ہمارے ایک بہت بڑے فقیہ تھے حضرت اللہ مولانا تقدس علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ مسئلہ لکھا کہ جیسے پنکھے ہیں یا موٹر ہے اور یہ مسجد کی ہے اور پرانا ہونے کی وجہ سے سڑ رہی ہے گل رہی ہے تو مسجد کا یہ بھی نقصان ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں وہ سامان فروخت کر دیا جائے اس کی کئی صورتیں جیسے ایک مسجد عارضی بنی ہوئی یہ چادریں ہیں ٹین کی یا سیمنٹ کی اب مسجد بن گئی اب اس کی کوئی ضرورت نہیں کیا ایسی پڑی رہیں گی کہاں رکھا جائے کیا کیا جائے تو ایسی صورت میں اس کو بیچ کر اور اس کے کم جو ہے وہ مسجد میں لگا دی جائے ایک قید یہ بھی لگائی کہ جیسے کوئی ایسی ہی عارضی مسجدیں اگر بن رہی ہوں تو کوشش کریں کہ مسجد کا سامان جو ہے وہ کسی مسجد ہی میں لگے تو وہ مسجد جو نئی بن رہی ہے وہ پیسہ دے کر وہ سامان جو ہے وہ ہم سے لے لے اور وہ اپنے مدرسے یا مسجد میں لگا تو چونکہ مسجد کا نقصان ہو رہا ہے اس اعتبار سے اس کو فروخت کر کے اور اس کی رقم مسجد میں لگانی جائز ہو جائے گی ایسی صورت میں